سلاۃ وسلام علی قیا رسول اللام علی کبا صحاب حبیب اللہ تو السلام علی یا نبی اللام وائل علی کبا صحاب نور اللہ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 امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کر اللہ تعالی وضح ال کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا مانگا آپ کر اللہ تعالی وضح الکریم نے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 تو اس میں ایک دینار تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے سلو البیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد تو بول سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد وی وحبی وبار کب سب حضرت سیدنا ابو بکر کرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عباد بن عباد محلبی علیہ رحمت اللہ القوی کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ بسرا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے امور سلطنت کو خیر باد کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کر لی مگر پھر دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہو گیا اور دنیا کا عیش و عشرت طلب کرنے کی ٹھان لی چنچے اس نے ایک شاندار محل بنوایا اور اس میں اعلی قسم کے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم و شان محل کو آراستہ کیا ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے بادشاہ لوگوں کو بلاتا تو وہ عظیم الشان محل اور بادشاہ کے ٹھاٹ باٹ یعنی شان و شوکت دیکھ کر تعریف و خوشامد کرتے وہ چلے جاتے یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا بادشاہ مکمل طور پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا اس کے اس عظیم شان محل میں ہر طرح کے آلات موسیقی اور لہو و لائب کا سامان تھا وہ ہر وقت دنیاوی مشاغل میں مشغول رہتا اسی مصنوع شان و شوکت نے اسے طول عمل یعنی لمبی امیدوں جیسے موزی مرض میں مبتلا کر دیا چراچے ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا کہ تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں تم لوگ چند دن میرے پاس رکو خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے سلسلے میں مجھے مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں چنانچے وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے دن رات لہو و لائب میں مشغول تھے بادشاہ کو مشورہ دیتے کہ اس طرح محل بناؤ فلا چیز اس کی آرائش کے لیے منگواؤ فلا معمار یعنی فلا کنسٹرکشن کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دے دو الغرض روزانہ اسی طرح مشورے ہوتے اور عظیم الشان محلات بنانے کی ترکیبیں سوجی جاتی ہیں ایک رات وہ تمام لوگ لہو و لائب میں مشغول تھے کہ محل کے کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والوں اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے کیونکہ موت یہ لکھی جا چکی ہے لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں اور تو عبادت و ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائے یعنی بقول اس کو کسی شاعر کے اشعار میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ گویا غیبی آواز ان اشعار کی تائید کر رہی تھی کہ دلا فل نہ ہو یقم یہ دنیا چھو دل نہ ہو جم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بگی کھی چھوڑ کر خالی زمین ان در ہے بغی کے چھوڑ کر پادی زمین اندر سمانا ہے تو اب بھول کر سام چلنے کا تو اب امی پر سونا ہے بیو کا سرہانا ہے زمین کی خاط پر اندر سمان ہے تو غریبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جو غیبی آواز میں نے سنی کیا تم نے بھی سنی سب نے یکزباں ہو کر کہا کہ جی ہاں ہم نے بھی سنی ہے بادشاہ نے کہا جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو پوچھا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہا میں اپنے دل پر کچھ بوجھ محسوس کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے لوگوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں اللہ ایسی کوئی بات نہیں آپ کی عمر دراز اور اقبال بلند ہو آپ پریشان نہ ہو مگر بادشاہ نے لوگوں کی طرف توجہ نہ دی اس کا دل چوٹ کھا چکا تھا غیبی آواز نے اس کا سارا ایش ختم کر دیا تھا وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ تم میرے بہترین دوست اور بھائی ہو تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو لوگوں نے کہا علی جا آپ جو حکم فرمائیں آپ کا ہر حکم مانا جائے گا بادشاہ نے شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے اس کے بعد بار گئے بندی اجزا اجل میں اس طرح عرض گزار ہوا اے میرے پاس پروردگار ازد اجل میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا اور اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں اے میرے خالق اجزا اجل اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا اس کا درد بڑھتا گیا پھر اس نے ان کلمات کا تکرار شروع کر دیا اللہ کی قسم موت اللہ کی قسم موت اللہ کی قسم موت بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے اس کی روح کفس عنسری سے پرواز کر گئی اس دور کے فکائے کرام رحمان اللہ سلام فرمایا کرتے تھے کہ اس بادشاہ کا خاتمہ ایمان پر ہوا اے مرنا پھر موت ہے کر جو کرنا تاہی آخر مات ہے تو تول عمل یہ ہم نے ایک لفظ سنا اس شکایت میں اس کا کیا مطلب ہے تول عمل کا لغوی معنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا ہے اور جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا یہ طول عمل کہلاتا ہے اللہ تبار کو تعالیٰ پارا چودہ سورت الحجر آیت نمبر تین میں ارشاد فرماتا ہے ذرهم میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت امام عشق کو محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کنز المان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالیں تو اب جانا چاہتے ہو تو اب جانا چاہتے ہیں صدر الفاظ الحضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی خزان العرفان شریف میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں تمبی ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کے طلب میں غرق ہو جانا یہ ایماندار کی شان نہیں حضرت مولا علی مشکل کشاہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وضح ال کریم نے فرمایا کہ لمبی امیدیں یہ آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کی اتباع یہ حق سے روکتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج ہم بھی دیکھیں اور غور کریں کہ ہمیں اگر آج دنیا میں کہیں سفر کرنا ہوتا ہے مثال باب المدینہ میں تیس دن کے احتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں یا اب دنیا بھر میں آشقان رمضان دس دن کے احتکاف کی تیاریاں کر رہے ہیں تو جو تیس دن کے لیے آئے ان کا ذہن تھا ہی پہلے کہ ہمیں تیس دن یہاں رکنا ہے اور یہاں موسم کی معلومات کی کہ موسم کیسا ہے بھائی موسم جو ہے یہ گرم ہے اگر یہی موسم ٹھنڈا ہوتا تو ظاہر ہم آنے سے پہلے سردی کا بھی انتظام کرتے کچھ اوڑھنے کے بھی لے آتے کچھ گرم کپڑے بھی ساتھ ہوتے بھئی خرچہ کتنا ہے نہیں جی کھانا کھانا وغیرہ یہ سب تو یہاں پر مفت ہے پھر بھی احتیاط کچھ رقم رکھ لی کہ مجھے تیس دن گزارنے کوئی ضرورت پڑے گی تو اس طرح کا دنیا میں بھی کہیں سفر ہوتا ہے تو اگر دس دن کا سفر ہوتا ہے تو ہم پندرہ دن کی کچھ معاملات کر کے نکلتے ہیں موسم کا خیال کرتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب دنیا کے اس سفر میں ہمارا اس قدر اہتمام ہے تو آخرت کا سفر جو ہوگا قبر کا جو ٹھہراؤ ہوگا آخرت کے میدان محشر میں جو اٹھایا جائے گا ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری کیا تیاری ہے تو مولا علی رضی اللہ تعائے عنہ کا یہ کال دوبارہ سنیے کہ لمبی امیدیں یہ آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع یہ حق سے روکتا ہے آج اگر کسی نوجوان کو داڑھی رکھنے کا پیغام دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ سنت ہے اور داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نمازیں قضا نہ کریں آپ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو فوراً ذہن نہیں بنتا ہے کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جو گناہوں بھری زندگی بسر کر رہا تھا اگر وہ نیکی کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈالتا ہے تو گھر کے بڑے بڑے افراد گھر کے عمر رسیدہ افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے اور پھر بسا اوقات ذہن بنتا ہے کہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے کچھ عیش کوشیاں کر لی جائیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر جناب عبادت کر لیں گے اور یہاں پر تو بڑوں کو بھی عبادت کے طرف مائل نہیں دیکھا جاتا کہ گویا اس دنیا میں آج کوئی مرنے کے لیے تیاری نہیں ہے ذہن یوں ہی بنتا ہے کہ جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضا شیر خدا کرم اللہ تعالی وضہ الکریم سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالیشان ہے مجھے تم پر دو باتوں کا بہت زیادہ خوف ہے خواہش کی پیروی کرنا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا خواہش کی پیروی تو حق بات سے روکتی ہے اور لمبی لمبی امیدیں یہ دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں یاد رکھو بے شک اللہ اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند کرتا ہے مگر جب وہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے سن لو کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ دنیا والے تم دین والے بنو دنیا والے نہ بنو یاد رکھو دنیا پیٹ کر جا رہی ہے جان لو آخرت قریب آ چکی ہے خبردار آج تم عمل کے دن میں ہو اس میں حساب نہیں ان تم حساب کے دن میں ہو گے جہاں عمل نہ ہوگا آخرت کی تیاری میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ آج کرنی ہے لیکن ہم مال کی محبت میں اس قدر مصروف ہیں کہ آج تو چین سے ہم سے پانچ ٹین کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی جی ہاں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی بلکہ طویل عرصے تک یہ جو جینے کی امید ہے علماء نے اس کو بھی ہلس لکھا ہے کہ یہ بھی ایک لالچی ہے شخص کہ جو طویل عرصے جینے کی خواہش رکھتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں تاکہ میرا بڑھاپا آرام سے کٹ جائے حالانکہ زندگی کا تو ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں یعنی گویا ہم کل کی فکر میں لگے ہوئے ہیں جبکہ جبکہ ہمیں پل کی بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے کتنی بے اعتبار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا تو ننگی تماشوں کے خبر ہے سگے مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی رسول بے مثال بی بی آمین کے لال صلی اللہ علیہ وسلم علی علی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تمہیں شرم نہیں آتی تو حاضری عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کس بات سے فرمایا جمع کرتے ہو جو نہ کھاؤ گے اور عمارت بناتے ہو جس میں نہ رہو گے اور وہ آرزویں باندھتے ہو جن تک نہ پہنچو گے اس سے شرماتے نہیں تو کتنے ایسے ہیں کہ جو واقعی بینک بیلنس جمع کرتے ہیں بہت مال کماتے ہیں آپ کی بھی مشاہدے میں آئیں گے ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دولت ہے ان کے پاس مال ہے ان کے پاس طرح طرح کے انواع اقسام کے لذیذ لذیذ کھانے ان کے دسترخوان پہ سجائے جاتے ہیں لیکن سیٹ صاحب کو شوگر ہو گئی ہے شیٹھ صاحب میٹھا نہیں کھا سکتے شھ سا کو مزید اس میں دل کے مسائل ہیں شیٹ صاحب تیل اور گھی میں پکی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے شیٹ صاحب کو اور بھی اندرونی امراض ہیں جس کے سبب یہ مرچے بھی نہیں کھا سکتے وہ یہ لذیذ لذیذ غذائیں دسترخوان پر لگی ہیں لیکن کھا نہیں سکتے شیٹ صاحب کے پاس بہترین بنگلہ ہے بہترین ان کے پاس بستر ہے بہترین کمرہ ہے جس میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں لیکن سیٹ صاحب اس بستر پر لیٹتے ہیں نیند نہیں آتی ہے گوریاں کھاتے پھر بھی سو نہیں پاتے تو امیر علیہ سنت اپنے رسالے پرسکرار بھکاری میں بڑی پیاری مثال ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مال سے دولت سے خوبصورت پلنگ تو خریدا جا سکتا ہے لیکن اس مال سے نیند نہیں خریدی جا سکتی اس مال سے دوا تو خریدی جا سکے گی لیکن اس مال سے شفا نہیں ملتی ہے اس مال سے دوست مل جائیں گے مگر اس مال سے وفا نہیں ملتی ہے یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی نے ایک دنیا دار شخص کو نصیحت آموز خط لکھا کہ مجھے بتائیے آپ دنیا کے کاموں میں انتھک محنت کرتے ہیں اور دنیا ہی کے کاموں کا لالچ کرتے ہیں کیا آپ کو دنیا میں وہ چیز ملی جو آپ چاہتے تھے بڑی خوبصورت بات انہوں نے پوچھی ہم بھی اپنے آپ سے پوچھ لیں بزرگوں کے اقوال نصیحت بھرے اقوال بسا اوقات یہ دل پر چوٹ کھا جاتے ہیں امیر علیہ سنت کا ایک بیان ہے مردے کے صدمے بہت خوبصورت بیان ہے آڈیو بیان بھی ہے ویڈیو بیان بھی ہے اور اس کا تحریری رسالہ بھی ہے امیر علیہ سنت نے اسے بہت باتیں بیان فرمائیں ایک جملہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ موت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ بھی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی یہ جی جملہ ایسا تھا ایک اسلام بھائی کا بیان تھا کہ جب میں نے بیان سنا تو میرا دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے میں امیر ال سنت کے بیان کا یہ جملہ تھا کہ آپ کی گاڑی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی تو بزرگوں کے اقوال ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے تو بزرگ نے لکھا پوچھا کہ مجھے بتائیے کیا آپ کو دنیا میں وہ چیز ملی جو آپ چاہتے تھے اور کیا آپ کی ساری تمنا پوری ہو گئیں اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ اللہجل کی قسم نہیں بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے جس کے آپ اس قدر حریص ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکی تو آخرت جس کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں اس کی نعمتیں کیسے حاصل کر سکیں گے میرے خیال میں آپ صرف ٹھنڈے لوہے پر ضرب لگا رہے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین واقعی لمبی امیدیں زیادہ جینے کی امید یہ انسان کو بہت سارے معاملات میں پیچھے کر دیتی ہے یار نماز اگلے جمعے سے شروع کر لوں گا جمعے سے شروع کر لوں گا داڑی شریف میں مدینے جاؤں گا جب رکھ کے آؤں گا حج پہ جاؤں گا جب رکھ کے آؤں گا امامہ شریف بس ذرا شادی ہو جائے تو پھر امامہ شریف سے جا لیں گے مدنی قابلہ بس ذرا میرے امتحان میں کامیابی ہو جائے تو میں بس یہ کر لوں گا ایسا نہیں ہے یہ زندگی کا ایک پہیہ ہے ہمارے مبلک بیان کیا کرتے تھے کہ آج اگر کسی سے انفرادی کوشش کی جائے اور اس کو کہا جائے کہ جناب آپ ہمت کیجئے اجتماع میں آیا کیجئے مدنی کافلے میں سفر کیجئے تو عموماً جو اسٹوڈنٹ سب کا ہوتا ہے کہتا ہے آپ دعا کریں پڑھائی جاری ہے بس امتحان ہو رہے ہیں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا پھر میں آپ کے ساتھ اجتماع میں بھی چلوں گا کافلے میں بھی سفر کروں گا چلیں جی امتحان بھی ہو گئے کامیاب بھی ہو گئے اب چلیے وہ جی نوکری کی تلاش ہے آپ دعا کریں نوکری مل جائے گھر میں جب کچھ کما کر دوں گا نا گھر والے سیٹ ہو جائیں گے جب گھر والے سیٹ ہوں گے تو پھر تو ظاہر کسی کام کا منع ہی نہیں کریں گے وہ چلے جی نوکری مل گئی اب آئیے اب چلیں اجتماع میں قلعے میں چلیں <coughs> وہ گھر والے شادی کا کہہ رہے ہیں اب دعا کریں شادی ہو جائے اب آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد تو لائف جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے میں بھی خود مختار ہو جاؤں گا بس دعا کرے شادی ہو جائے شادی ہو جائے گی پھر سب کام میں شامل ہو جائیں گے چلے جی شادی ہو گئی اب وہ جی گھر میں وہ اکیلی ہوتی ہے آپ دعا کریں بچہ ہو جائے گا بچہ ہو جائے گا تو پھر یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پھر تو گھر میں بھی اس کے پاس کوئی کھلونا ہو جائے گا تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی چلے جی بچہ ہو گیا اب اب چلے وہ جی بچہ بہت بیمار رہتا ہے ساری ساری رات روتا ہے آپ دعا کریں اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی اب بتائیں کہ کہاں ٹائم ہے کہاں ٹائم ہے کہاں ٹائم ہے عمر برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے کیا تجھے احساس ہے ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو نیکیوں کی طرف آنے پہ ہمارا دل مائل نہیں ہوتا علم دین حاصل کرنے کی طرف ہماری رغبت نہیں ہوتی ہے. دنیا کا کوئی بھی فن عہدہ ملنے کے لیے اگر کوئی مثال کسی نے ڈاکٹری بھی پڑھ لی پھر بھی ہر سال وہ اپنے ڈگریوں میں مزید ایک آدھ کا اضافہ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی ملک کا سفر کرتا ہے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے اور جناب وہ اپنی ڈگری میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر فن حاصل کرنے کے لیے اس کی کوشش جاری ہے اس ڈاکٹر صاحب کو کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں آپ کو ہزاروں دوائیوں کے نام بابا سپیلنگ یاد ہیں ڈاکٹر صاحب چھ کل بھی یاد کیے ڈاکٹر صاحب بگلے جاگیں گے نہیں جناب یہ یاد نہیں کر سکے قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے انجینئر صاحب بن گئے بڑی بڑی بلڈنگیں آپ ڈیزائن کر رہے ہیں بلکہ کوئی آپ کو اگر پلٹ دکھائے کہ جناب یہ میرا پانچ سو گز کا پلانٹ ہے میں اس پہ تین منزلہ عمارت بنانا چاہتا ہوں وہ انجینئر صاحب فوراً اس پہ ڈیزائن بنائیں گے مارکنگ کریں گے فورن کیلکولیشن کر کے بتا دیں گے کہ آپ کو اس پلاٹ پر اتنی بجری چاہیے اتنا سیمنٹ چاہیے اتنا لوہا چاہیے اور اس کی کنسٹرکشن پر اتنا اتنا آپ کا خرچہ ہوگا ساری کیلکولیشن وہ انجینئر صاحب آپ کو بتا دیں گے لیکن انجینئر صاحب جس قبر میں آپ کو دفنایا جائے گا کیا اس کا سائز پتا ہے آپ کو اس کا سائز معلوم کیا آپ نے کبھی کہ وہ سائز کیا ہوتا ہے کہ جس سائ جس قبر میں دفنایا جائے سنت مستحب طریقہ کیا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑے سیٹ گہرانے والے جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے بال بچوں کی مستقبل کو سوارنے کے لیے لگا دیا جب ان کے جنازے کو لے جایا گیا ان کی قبر اتنی تنگ بنائی گئی تھی کہ سیٹ صاحب کو بھی ٹیڑا میڑا کر کے ڈالا گیا ان کی اولاد کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ جتنے میرے باپ کا قد ہے جتنا میرے باپ کا جسم ہے کم سے کم میں اتنی قبر تو بناؤں ارے جس باپ نے مجھے اتنے بنگلے بنا کر دیے اتنی دکانیں سجا کر دی اتنا بینک بیلنس دیا میں نے اپنے باپ کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کے سفر کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ لمبی لمبی امیدیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں حضرت سعید امام غزالی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں طول عمل یعنی لمبی امیدیں نیکی اور تاج کی راہ میں رکاوٹ ہیں نیز ہر فتنے اور شر کا باعث ہیں لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک لا علاج مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے دعود اسلامی کے اشاطی دارے مکتبت المدینہ کی متبوا ایک بڑی پیاری کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات بہت ہی خوبصورت کتاب ہے یہ اس کتاب میں اس کے علاج لکھے ہیں ایک علاج تو یہ کہ لمبی امیدوں کا پہلا سبب حب دنیا یعنی دنیا کی محبت ہے جب بندہ دنیا سے اس قدر مانوس ہو جائے کہ دنیاوی خواہشات لذتوں اور معاملات کا جدا ہونا اس کے دل پر ناگوار گزرے تو اس کا دل اس موت کے بارے میں غور و فکر سے رک جاتا ہے جو دنیاوی خواہشات و لذتوں سے جدائی کا سبب ہے کہ جب موت ہوتی ہے واپس فرماتے نا کہ انسان کے چار دوست ہیں چار دوست ہیں ایک دوست تو وہ ہے جو اس کی موت تک اس کا ساتھ دیتا ہے ایک دوست وہ ہے انسان کے تین دوست حدیث پاک کا خلاصہ مدری مذاکر میں بیان فرمایا تھا انسان کے تین دوست ایک دوست وہ جو اس کی موت تک ساتھ دیتا ہے دوسرا دوست وہ جو اس کو قبر تک ساتھ دے گا اور تیسرا دوست وہ جو قبر میں بھی اس کے ساتھ آئے گا پھر وضاحت فرمائی کہ پہلا دوست اس کا مال جب تک بندہ زندہ ہے اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جیسے ہی اس کی دنیا سے رخصت ہوئی اب یہ مال اس کا نہ رہا اب یہ مال اس کے وارثوں کا ہے دوسرا دوست اس کے عزیز و قارب اس کے دوستاب اس کی اولاد جو اس کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر کندھے پہ لاد کر قبر کے اندر تو ڈال دیں گے قبر میں کوئی نہیں آئے گا پھر تیسرا دوست اس کے امال جو اس کے قبر میں بھی ساتھ آئیں گے اب اگر وہ امال اچھے ہوئے تو قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی اور اگر وہ امال برے ہوئے تو قبر جہنم کا گڑا بنا دی جائے گی تو جو چیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ کہ یہی انسان بیکار قسم کی آرزو میں مصروف نظر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر کام خواہشات کے مطابق ہو جائے لہذا دنیا میں ہمیشہ رہنا اس کی اصل چاہت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مسلسل انہی خیالات میں گھرا رہتا ہے اپنے دل میں گھر بار بیوی بچے دو صحباب مال و دولت دیگر تمام اسباب کو ضروری سمجھتا ہے پھر اسی سوچ میں اس کا دل جم جاتا ہے اور یوں موت کو بھول جاتا ہے یہ پہلا مطلب اس کا مرض کی نشاندہی ہوئی ہے کیسا کیوں ہوتا ہے پھر اس کا علاج اس کا علاج یہ ہے کہ قیامت کے دن اور اس میں پہنچنے والے سخت آزاد اور ملنے والے بہت بڑے ثواب پر ایمان لائے جب اس پر یقین کامل ہو جائے تو دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی کیونکہ عمدہ چیز کی محبت دل سے گھٹیا چیز کی محبت نکال دیتی ہے جب بندہ دنیا کو حقارت اور آخرت کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھے گا تو دنیا کی جانب توجہ کرنے میں ناگواری محسوس کرے گا اگرچہ مشرق و مغرب کی بادشاہت ہی اسے کیوں نہ دے دی جائے وہ کس سرے دنیا پہ خوش ہوگا یا اس کا دل دنیا کی محبت میں کیسے جگہ بنا سکے گی جبکہ اس کا دل میں تو آخرت پر ایمان پختہ ہو چکا ہوگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کو ہماری نظروں میں ایسی ہی وقت دے جیسی اس نے اپنے نیک بندوں کی نظروں میں دی یعنی جس کے سامنے آخرت کا معاملہ پیش نظر ہوگا نا وہ بسا اوقات اپنے دنیاوی معاملات کو بھی کمتر سمجھے گا جیسے آج تیس دن کا احتکاف جس نے کر لیا یا چند قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی یا جناب ذکر و وسکار کر دیے یا مال ملا اس میں صدقہ و خیرات ادا کر دی تو انسان چوڑا ہو جاتا ہے انسان چوڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی سارا مہینے کا احتکاب کیا پورے ماں کا اور جناب میں تو اتنے اتنے نوافل پڑھ رہا ہوں میری تو کوئی تعجب بھی نہیں گئی اشراق چارج میں کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں اور شابان رجب شابان کے بھی روزے رکھے میں نے تو اب یہ ہمارا انداز ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں داود اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب خوف خدا عزد و جلد میں ایک حکایت لکھی ہے کہ آپ کپڑا بنا کرتے تھے کپڑے کے تاجر تھے کپڑا بنایا کرتے تھے ایک مرتبہ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے کپڑا تیار کیا اور بازار میں جا کر تاجر کو کپڑا دکھایا کہ بھئی یہ کپڑا ہے اور اس کی یہ یہ قیمت ہے کپڑے کی قیمت زیادہ بتائی کیونکہ بڑی محنت سے تیار کیا تھا تاجر نے جب اس کپڑے کو دیکھا تو اس کپڑے کے نقائص اس نے بیان کرنے شروع کیے تو کہا کہ یہ کپڑا تو اتنا قیمتی نہیں ہے بلکہ یہ تو اسی طرح معمولی قیمت کا ہے تو اپنی محنت سے تیار کیے ہوئے کپڑے کی جب قیمت کم سنی بزر رحمت اللہ تعالی رونے لگے اب اتنا بڑا آدمی بازار میں رونا شروع کرے تو تاجر بڑا پریشان ہو گیا اور اس کی کے حضور خدا را آپ یہ روئے نہیں آپ کو جو رقم چاہیے وہ رقم لے لیں بزرگ رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ تم نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی میں اس بات سے نہیں رو رہا تم نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی کا حضور اس میں آخرت کا تذکرہ کہاں سے آیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بڑی توجہ بڑی محنت کے ساتھ اس کپڑے کو تیار کیا یہ سوچ کر بازار لایا کہ اس کی میری بہت اچھی قیمت ملے گی اور جب ایک ماہر نے دیکھا تو اس کے سارے نقائص دکھا کر اس کپڑے کو بہت گھٹیا کر دیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں تو اپنے بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں ذکر و اسکار کر رہا ہوں تلاوت قرآن کر رہا ہوں احتکاف کر رہا ہوں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں خوب صدقہ خیرات کر رہا ہوں لیکن قیامت کے دن جب رب تعلیٰ کی بارگاہ میں میرے یہ اعمال پیش ہوں گے اس وقت اگر رب تعلیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تیری نمازوں میں یہ خرابی ہے تیرے قرآن کے پڑھنے میں یہ خرابی ہے تیرے صدقہ خیرات کرنے میں یہ خرابی ہے اور اس وقت اگر میری عبادتیں میرے منہ پر مار دی گئیں تو میرا کیا بنے گا یہ ان کی سوچ ہوتی تھی یہ عبادت کر کے بھی اپنے آپ کو ڈرایا کرتے تھے اور ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کیا ہم عبادت میں کس قدر مستغرت رہتے ہیں کس طرح مطلب مستعد رہتے ہیں کیا زان ہوئی کیا ہم اپنا کام چھوڑ حیا عل صلاح کی پکار پر لباح کہتے ہوئے کیا مسجد میں حاضر ہوتے ہیں کیا پہلی سب حاصل کرنے کی اگلی سب حاصل کرنے کی ہمیں ہرس ہوتی ہے سارا سارا دن اپنے فضولیات کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں کیا چند سو مرتبہ درود پاک پڑنے کا بھی کوئی ذہن ہے ہمارا اذانیں ہوتی ہیں اور جناب ہمیں بتایا گیا کہ ہر ہر کلمے پر دو دو لاکھ نے کیا ملتی ہیں کیا اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوئی رغبت ہے اتنی زندگی گزر گئی اتنی کتابیں پڑھ لی آج تک صحیح طرح سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا کیا دل میں کبھی اس کا رنج ہوا ہم کو اتنے فرض علوم پر ہم پر عائد ہو گئے کیا ہم نے کبھی اس کو سیکھنے کی کوشش کی اگر خود سیکھ بھی لیا تو اپنے گھر بار اپنے محلے اپنے علاقے اپنے شہر اپنے ملک اس میں اس نیکی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہم نے کبھی اپنا ذہن بنایا اپنے آپ کو تھوڑا سا قربانی دے کر کچھ مشقت کر کے کیا ہفتہ وار اجتماع میں ہم گاڑی بھر کر لے جانے کے کوئی صورت براتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں میں اگر کسی کو اجتماع میں لے گیا ہو سکتا ہے یہ سنتوں کے راستے پر چل جائے میرے لیے جاریہ ہو جائے کیا کبھی ہم نے اس کے لیے کوششیں کرنا شروع کی یا ہمارا انداز یہ کہ جناب فلانے نے نہیں کیا تو میں بھی کیوں کروں فلانا کافلے میں نہیں جاتا میں بھی کیوں کروں بلانا یوں کرتا ہے میں بھی کیوں کروں ارے اللہ کے بندے کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرنا ہے یا مجھے اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ہے تو نیکی کی دعوت کا کام بہت ضروری ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج مسلمان عملی طور پر گناہوں میں کہ امی گڑے میں گرتا چلا جا رہا ہے مسلمان شرابیں پی رہے ہیں مسلمان بدکاریاں کر رہے ہیں سود کا لین دین کرنے والے مسلمان رشوت کا لین دین کرنے والے مسلمان بے حیائی کے کام کرنے والے مسلمان آج مسلمان جو عورتیں کہلاتی ہیں پردے سے دور ہیں مسلمان عورتیں جو کہلاتی ہیں شرابیں پیتی ہیں بدکاریاں کراتی ہیں اس پورے معاشرے کی اصلاح آخر کیسے ممکن ہوگی جب تک ہم اور آپ سب مل کر اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کریں گے تبدیلی کیسے آئے گی تو ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتقاف کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقان رمضان آپ دیکھ ہی رہے ہیں امیر سنت کے مدنی مذاکرے مبین کے بیانات نگران شرا کی تربیت یہ کیا ہم کو احساس دلاتی ہے کہ واقعی مدنی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے تو ہمت کیجیے نیت کیجیے کہ ان اللہ میں جس جس سطح پر اپنے آپ کو مصروف کروں گا ان اس نے نیکی کی دعوت کی دھو میں مچاؤں گا ان اس کے لئے ضروری ہے کبلا امیر علیہ سنت کے عطا کردہ جو اصول ہیں کہ زندگی میں یکمش بارہ ماہ ہر بارہ ماہ میں تیس دن اور عمر بھر ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں کم از کم دعوت اسلامی کے لیے روزانہ دو گھنٹے مدنی کاموں میں سرف کریں دو درس دیں یا سنیں یا اپنی زندگی میں نافذ کر لیں انشاء کریں گے دوسرا جو اس کا علاج فرمایا کہ لمبی امیدوں کا دوسرا سبب یہ جہالت ہے جہالت یا تو یوں پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی جوانی پر بھروسہ کر کے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جوانی میں موت نہیں آئے گی اور بیچارہ اس بات پر غور نہیں کر پاتا کہ شہر بھر کے بوڑھوں کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد مردوں کے دسویں حصے کو بھی نہ پہنچے گی اور تعداد کم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جوانی ہی میں مر جاتے ہیں ایک بوڑا مرتا ہے تو ہزار بچے اور جوان مر رہے ہوتے ہیں یہ جہالت یوں پائی جاتی ہے کہ صحت مند رہنے کی وجہ سے موت نہیں آئے گی اچانک موت آ جاتی ہے اس کا علاج یہ بیان ہوا کہ اپنا ذہن یوں بنائے کہ جس طرح دوسرے مرتے ہیں میں بھی مروں گا میرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا مجھے بھی قبر میں ڈال دیا جائے گا اور شاید میری قبر کو ڈھانپنے والی سلیں یہ تیار کی جا چکی ہوں گی کبھی مرنے والے کی انتقال کی خبر سنتے ہیں حضرات ضروری اعلان سنیے مسجدوں میں اعلان سنتے ہیں نا تصور تو کریں کیا وہ وقت نہیں آئے گا جب ہمارا بھی اعلان ہو رہا ہوگا آج کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم جناب غسل کے لیے کفن کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں تصور کریں کبھی ہمارا انتقال ہوگا تو ہمارے لیے بھی کوئی قبر کھدا نے کے لیے جا رہا ہوگا کوئی غسل دینے کی فکر کر رہا ہوگا آج جس طرح دوسروں کو غسل دیتے ہیں کہ بالکل اس طرح سویا ہوا جیسے نیند میں لیکن اس کو ہلا جل ہل جل نہیں سکتا یہ ہم ہی ہلا رہے ہیں ہم ہی غسل دے رہے ہیں اس کا قیمتی لباس اتار کر اس کو کوڑے لٹھے کا وہ کفن پہنایا جاتا ہے جو فٹ پاتھ پر مرنے والے لاوارس کو پہنایا جاتا ہے سیٹ صاحب کا کوئی کفن الگ نہیں ہوتا ہے اسی ڈولی میں اس کا جنازہ رکھا جاتا ہے جس میں ایک فقیر کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے شھ صاحب کی کوئی الگ ڈولی نہیں ہے شھ صاحب کا کوئی الگ قبرستان نہیں ہے تو ہم سوچیں اور غور کریں کیا کیا وہ وقت نہیں آئے گا ہمارے لیے اور پھر کیسی بھی بسی کہ ہم سوچتے ہیں کہ جناب یہ مرنے والا مرا اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. امیرت بزرگوں کا کون نقل فرماتے کہ انسان سو رہا ہے انسان سو رہا ہے جب مرے گا اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہتے یہ کیا ہوا میں نے تو سوچا تھا بہت زندگی ملے گی تو اس مختصر سے وقت میں جانا ہو گیا تو توبہ استغفار کی کثرت کیجئے ماہ رمضان کا مبارک یہ لمحات ہمیں حاصل ہے اللہ تعالی اس کے برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے ہمیں پکی سچی توبہ نصیب فرمائیں آمین بجاہ النبی جل امین صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب